استاد مساف سوری حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں گیارہ ستمبر کے واقعات اور اس کتاب کا کیا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ دشمن نے ہم پر ایک جنگ مسلط کر دیے تو اب ہمیں دوسری بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا دوسری بات کیا ہے وہ جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اپنا دفاع کرو ہم تو یہ بات تسلیم کر چکے ہیں نا کہ دشمن عالمی طور پر ہم پر ایک جنگ مسلط کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے یہ ہم پر لازم ہے وہ ان جہاد دفعہ مسلم جب ہم اس پہلے مقدمے کو مانتے ہیں تو دوسرے مقدمے کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت جہاد مسلمانوں پر فرض آئن ہے اس لیے کہ اقدامی جہاد فرض کفایا ہوتا ہے اور دفاعی جہاد فرض عائن ہوتا ہے اتفاق اس میں کسی بھی عالم کا کو کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں سرح بکرا کی ایک سو نوے نمبر کی آیت میں یہ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ وقاتل ولادو ان اللہ لا يحب اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جو آپ لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں اور حد سے مت گزرو یعنی مسلح اور غیر شہر کا مت کرو یقینا اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سرح بقرہ کی ایک سو آیت میں یوں فرماتے ہیں وہ اختلو ہم حفیف تم اے مسلمانوں تم لوگ ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو وہ اخرجو ہوں ہیف اخرجو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکالو و الفطن تو شد من القتل اور فتنا یعنی کفر شرک اور اس کے جو نتائج ہیں یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے یہ قتل و قطال کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو کفر و شرک ہے اور اظہار حق کے لیے جو رکاوٹیں ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں اور اگر ہم ضرور مقابلہ کریں گے فلاح بدہمن خسا بل عالمی ہے تو جب ہم نے مقابلہ کرنا ہی ہے تو ظاہر سی بات اس عالمی جنگ میں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور جو شخص جہاد کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جہاد کرنے کے لیے ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے اختیار اسلوب المواجہ کہ جنگ کرنے کے اسلوب کو اختیار کرنا کہ جنگ تو کرنی ہے لیکن جنگ کس طریقے سے کرنی ہے کمین لگانی ہے گوریلا کاروائی کرنی ہے فدائی حملہ کرنا ہے یہ اہم بات ہوتی ہے جنگ میں جنگ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن کس طریقے کار کا آپ نے انتخاب کرنا ہے یہ بہت اہم مسئلہ جنگ کے جیتنے میں ہوتا ہے جنگ کے جیتنے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ نے طریقہ کون سا منتخب کیا ہے مثال کے طور پر دشمن آپ کو دیکھ چکا ہے اور آپ کمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کمین خفیہ حملے کو کہتے ہیں کمین یا عربی زبان کا لفظ ہے کم ان یک کہ کے خفیہ طور پر گھات لگانا جب دشمن آپ کو دیکھ چکا ہے تو کمین کا فائدہ نہیں رہا اب آپ کو یا تو پیچھے ہٹنا چاہیے یا اور کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے اس عالمی جنگ کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہے اور کفر کے خلاف لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے کس طریقہ کار کا ہم نے انتخاب کرنا یہ سب سے اہم ہے اب اس کے دو طریقے ہیں دو آپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں ایک وہی پرانا طریقہ ہے کہ دشمن نے جو میدان بنا کر دیا ہے ہم اسی کے مطابق اپنا کام آگے بڑھائیں وہ میدان کیا ہے وہ ترتیب کیا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر مرتد حکام کو مقرر کر دیا ہے اور ہم انہی مرتد حکام کے خلاف لڑ پڑیں انہی مرتد حکمرانوں کے خلاف لڑ کر ہم اپنی طاقت اور اپنی انرجی کو ختم کریں ضائع کریں تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ضائع نہیں ہے یہ ختم کریں اور اصل دشمن سے ہم دور رہیں اس جنگ کا نتیجہ کیا ہے دشمن کا فائدہ دشمن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی قوم کے مرتدین کے خلاف لڑیں گے تو ایک طرف سے اگر مرتدین مارے جائیں گے اور دوسری طرف سے مجاہدین شہید ہوں گے اور ہیں دونوں ایک ہی قوم کے افراد دشمن کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا اس کی مثال یہ ہے میرے بھائیو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھی جو بھی سن رہے ہیں وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک یہودی نے سانپ کے گس پر اپنے مسلمان پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ یار یہ سانپ تو مار کر دو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے مسلمان تو خدای خدمتگار ہوتا ہے اس نے سانپ کو مارا اور چلا گیا تو یہودی کی بیوی نے کہا کہ تم نے تاج ناک کٹوا دی ہماری ایک سانپ نہیں مار سکتے ہو تم کیسے مار دو اس نے کہا بیگم بات یہ نہیں ہے جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سانپ بھی میرا دشمن ہے یہ مسلمان بھی میرا دشمن ہے چاہے یہ مارا جائے چاہے وہ مارا جائے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ دونوں کا مقابلہ کروا دیا جائے جو بھی جیتے گا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں تو میرے بھائیوں اس وقت دشمنوں نے مسلمان ملکوں کے نقشوں کو خود بنایا ہے اور اس پر خود ہی مرتد حکمرانوں کو بٹھایا ہے اور ہماری ہی قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے اس نظام کے تحت فوج وغیرہ میں پولیس وغیرہ میں بھرتی کروایا ہے اور ہمارے ہی خلاف وہ لڑوا رہے ہیں گویا کہ یہ اسی یہودی کا قصہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تماشا کر رہا ہے کہ آپس میں لڑیں آپس میں ہم لڑیں گے تو فائدہ اسی کو ہوتا ہے اور وہ فائدہ کیا ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اس لیے کہ ہم تو لڑائی میں مصروف ہیں نا لیکن یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم یہاں اس لڑائی کو اس جہاد کو غیر شہری نہیں سمجھتے اس جہاد کو افضل سمجھتے ہیں اور اس جہاد کو بہت ہی بہترین سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر بات جو ہے وہ سیاست شرعیہ کی ہو رہی ہے کہ یہ مرتدین اس عالمی نظام کی پیداوار ہیں جب تک آپ اس عالمی نظام کے خلاف نہیں لڑیں گے تو یہ مرتدین تو پیدا ہوتے ہی رہیں گے مثال کے طور پر ہم اگر ایک سال میں 10 ہزار فوجی مار دیتے ہیں تو ہر سال جو ہے میٹرک کرنے والے کتنے ہزار لڑکے فارغ ہوتے ہیں لاکھوں کے اعتبار سے فارغ ہوتے ہیں تو ان لاکھوں میں سے پھر دوبارہ دس ہزار وہ بھرتی کر لے تو کوئی نقصان ہوا دوبارہ مرتدین آئیں گے ہمارے سامنے ہم پھر دوبارہ لڑیں گے تو جو ہمارا مقصد ہے کہ اس حکومت کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کیا جائے اس میں ہم کبھی بھی کامیاب آج تک نہیں ہو سکے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اس کا انکار جذباتی حضرات بھی نہیں کر سکتے آج تک ہم کہیں بھی اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکے ہیں اور ایک اسلامی حکومت ہم نے افغانستان میں قائم کی اور ختم کر دی گئی ٹھیک ہے تو مرتدین کے خلاف جو جنگ ہے یہ جائز ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہم چالیس سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ہماری طاقت استعمال ہوتی ہے اور ہم اپنے اصل دشمن جن کی وجہ سے یہ مرتد بنے ہیں اس سے قافل رہتے ہیں تو پہلا طریقہ اور پہلا راستہ اور آپشن یہی ہے کہ ہم جو چالیس سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اپنے ہی علاقے کے مرتدین اور حکمرانوں کے خلاف لڑتے رہے اور ہماری طاقت جو ہے یہیں پر استعمال ہوتی رہے یہ پہلا راستہ ہے جو کہ پرانا بھی ہے اور جس تجربے میں ہم نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں دوسرا راستہ کیا ہے کہ ہم جنگ کو اپنے بنیادی دشمن اور ہمارے علاقائی دشمنوں کو متحرک کرنے والے دشمن کی طرف متوجہ کر دیں ہمارے علاقائی مرتدین کے لیے جو انجن کا کردار ادا کرتا ہے جو دشمن اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ کیا ہے وہ ہے تکون خبیث یعنی تین خبیث ملکوں کا اتفاق اسرائیل امریکہ اور نیٹو ان کی طرف اگر ہم جنگ کے رخ کو موڑ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منطق بھی عقل بھی اور زمینی حقائق بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس جنگ کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان اصلی کفار کے خلاف جنگ کریں گے تو ہمارے علاقے میں موجود مرتدین کے خلاف جنگ میں بھی ہم لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ جو منافقین کا طبقہ ہے اور ان کفار حملہ آوروں کے دوست و مددگار جو ہوں گے ان کے خلاف لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اس لیے کہ جب ہم امریکہ پر حملہ گے یہودیوں پر حملہ گے چینیوں پر حملہ ور ہوں گے اور بدھسٹوں پر حملہ گے ہندوؤں پر حملہ ور ہوں گے تو ظاہر ان کے جو دوست ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے تخت کو بچانا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ناپاک فوج کے کردار آپ کے سامنے آ جائے گا ناپاک فوج جو ہے امریکی فرنٹ لائن اتحادی بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہ فوج جو پچاس سالوں سے 60 سالوں سے یہ دھوکہ دیتی آ رہی ہے کہ ہم اسلام کے محافظ ہیں اور پاکستان یہ اسلام کا قلعہ ہے الاخر الاخر الاخر الاخر اس کے علاوہ بہت سارے جو جھوٹ جو یہ بولتے رہتے ہیں ان کے چہروں سے نقاب اٹھ جائے گا لیکن اگر آپ فوراً ہی پاکستان فوج پر حملہ آور ہو جاتے تو شاید پاکستانی عوام آپ کا ساتھ نہ دیتی لیکن اب آپ نے امریکہ کو نشانہ بنایا امریکی فوج جو ہے افغانستان میں اتری اور پاکستان اس کے علاوہ جتنے دوسرے مرتدین تھے سعودی عرب والے مرتدین ایران والے خبیص ان سب نے مل کر تعاون کیا اور دنیا کے سامنے ان کے چہرے کھل گئے اب آپ نے ان کے خلاف اصلہ اٹھایا تو سب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے زیادہ پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے اب میڈیا کے آداد و شمار پر نہ جائیں یہ جو لال مسجد والے تھے کون لوگ تھے یہ پاکستانی عوام نہیں تھی اس پاکستانی عوام نے قربانی دی ہے یہ وزیرستان والے یہ پاکستانی عوام نہیں ہیں آپ پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گراپ کے لیے کھول دیے اور بارہ تیرہ سالوں سے مسلسل ان پر حملے ہو رہے ہیں ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپریشن وغیرہ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام کے ساتھ ہے یہ کیوں اس لیے کہ آپ نے طریقہ اچھا اختیار کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ نے ہمیں اختیار کر کے دیا کہ امریکہ کو مارو جب امریکہ کو ماریں گے تو اس کے منافق اور مرتدوست اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور پھر جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ منافقین اور مرتدین یہودیوں اور نصرانیوں کو لاجسٹک سپورٹ اور دوسرے فوجی تعاون وغیرہ کر رہے ہیں تو عوام آپ کا ساتھ دے گی. اور الحمدللہ یہی کام جو ہے پاکستانی جہاد میں ہوا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جہاد جو ہے یہ خالص مرتدین کے خلاف جہاد نہیں ہے فقط مرتدین کے خلاف نہیں ہے بلکہ اصلا بنیادی طور پر یہ امریکیوں کے خلاف ہے اور ضمن یہ مرتدین کے خلاف دی الحمدللہ تو آپ پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کر کے پاکستانی نظام کے خلاف جہاد کر کے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف فدائی حملے کر کے افغانستان میں موجود امریکی نیٹو اور یہودی قوتوں کو ضعیف کر رہے ہیں اور یہ عظیم جہاد ہے آئین جہاد کا مقصد ہے الاق کلیمت اللہ اسی کو کہتے ہیں میرے بھائی لیکن اگر ہم اصل دشمن کو یہاں نہ اتارتے اور پاکستان کے خلاف لڑ پڑتے جیسا کہ سوات میں تحریک اٹھائی گئی تھی مولانا صفی محمد صاحب کے زمانے میں تو اکثر عوام کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہو سکی حالانکہ وہ برحق تھے حالانکہ شریعت کا جو مطالبہ انہوں نے کیا بالکل ٹھیک تھا اور اسی طرح اس سے پہلے انیس سو کی دہائی میں ہمارے یہاں وزیرستان کے علاقے دتخیل میں جو یہاں کے اسلام پسند غیور عوام نے اسلامی تحریک اٹھائی تھی بہت ہی جلدی کچل دی گئی وہ بات سمجھ میں رہی ہے اس لیے کہ وہ باوجود حق پر ہونے کے کوئی ایسے اہم اسباب اور عوامل ان کے ساتھ موجود نہیں تھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے کیوں خام خ میں تم یہاں لڑائی کرنا چاہتے ہو تو لوگ تعاون نہیں کرتے اور یہی سیاست شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ نے سعودی عرب میں آزمائی سعودی عرب میں انہوں نے ملک فہد کے خلاف اعلان جہاد نہیں کیا انہوں نے سعودی عرب کے اندر موجود امریکیوں اور یہودیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تو لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہوئی اور عوام ان سے محبت کرنے لگی اس لیے کہ ان ظالموں یہودیوں اور نسرانیوں سے تو پوری دنیا تنگ ہے مسلمان تو تنگ ہیں ان سے فلسطین میں ہو جہاں کہیں بھی ہو تو پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کروایا ٹھیک ہے نا یہ ان کی سیاست شرعیہ کی برکت ہے یہ بات نہیں ہے کہ بلا واسطہ اگر آپ ملک فہد کے خلاف اعلان جہاد کر دیتے تو وہ ناجائز تھا نہیں وہ جائز ہے لیکن آپ کو عوامی حمایت اس میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ وہ تو ہمارے یہاں کے مرتد حکمرانوں کے مقابلے میں کافی حاجی نمازی نظر آتے ہیں اور ان کے اپنے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ آنکھوں کے اندے اور دلوں کے اندے ہیں تو آپ کس طرح لوگوں کو قائل کرتے ہیں؟ اب دیکھیں امریکی آئے ہیں تب بھی ان کے مفتیوں نے فتوی دیے کہ یہ سب کچھ شرعی ہے اگر آپ ڈائریکٹلی ملک فہد کے خلاف یا سعودی حکمرانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیتے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو باغی کہا جاتا اور بہت کچھ کہا جاتا جو کہ بعد میں بھی کہا گیا لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان باتوں کو لیکن اس وقت اگر کہا جاتا تو لوگ قبول کرتے بات سمجھ رہی ہے